الحمد اللہ فاؤد بلاہ من توحیم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 قنزل ایمان شریف سے کم از کم تین آیات بما ترجمہ تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین آئیے ہم اس مدنی انعام پر عمل کی سعادت حاصل کرتے ہوئے تلاوت قرآن مجید ذوق و شوق محبت و دل جمعی کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں قرآن مجید کے احکامات کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا یا <وَالصَّلَى> ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو حدیث شریف میں ہے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 ہمار <سلم> سوابری بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے غلط کو سب اور جو خدا کی راہ میں مارے جائے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 حدیث شریف میں ہے کہ شوہدا کی روحیں سبز پرندوں کے قالب میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں مسئلہ اللہ تبارک تعالی کے فرما بردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں شہید وہ مسلمان مکلف ظاہر ہے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 فرما بردار و نافرمان کا حال ظاہر کرنا مراد ہے اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے امام شافعی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت وبارغہ کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر بھوک سے رمضان کے روزے مالوں کی کمی سے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 وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله خبری سنا انصابر والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے حدیث شریف میں ہے کہ وقت مصیبت الیہ راجان پڑھنا رحمت الہی کا سبب ہوتا ہے یہ بھی حدیث شریف میں ہے کہ مومن کی تکلیف کو اللہ تبارک و تعالی تفارع گناہ بنا دیتا ہے اولائکہ علیہم صلوات من ربهم ورحمت و اولائکہم المحتدون یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی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 الصلاة والسلام عليك يا رسول ولی حبیب علی نبی ولا علی و اصحاب قیا نور اللہ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 اس آدمی پر غصہ کرے جس کے نیکیاں اپنے ہاتھ آ رہی ہیں وہ بے وقوف ہیں البتہ کسی شرعی وجہ سے غزب ناک ہونا صحیح ہے سبحان اللہ حضدہ شیخ عبد الوہب شاہ رانی ادسا سلر نورانی نے کتنے پیارے انداز میں سمجھایا ہے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ارشاد گرامی سے ہمیں یہ بھی درس مل رہا ہے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 ان الله عز وجل الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين يا ربي مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بطوفیل مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما یا اللہ عزا وجل درس کی غلطیاں اور تمام گناہ معاف فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہزگار اور ماں باپ کا فما بردار بنا یا اللہ ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ عزاج ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عزاجل ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں صبر کرنے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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معد الجود والكرم واله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله یا اڑاہ رحم فرما صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل خوشا کے واسطے کر بنائے رد شعرے کل بدا کے واسطے سیری سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے ساد اس لک دیو رازی ہو رضا کے واسطے بہرے مارو کو سری دے دی خود سری جلد حق میں گنجنے دے با کے واسطے بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا ایک تارک اب دے واحد میرا کے واسطے بل فرا کا سد کو فرح دے حسن و سار بل حسن اور گوسائی دے کے واسطے قادری کر قادری رکھ میں اٹھا پے عبد پادری پد ماں کے واسطے آسن ودے حسن بندے رضا پتا جس پیا کے واسطے نسروی سال کس ہم سورت دے حیا دین موہیے جا کے واسطے تورے ارفالو ہم لوگ سنو با دے علی ساحسل احمد بہا کے واسطے میرے عبراہی مجھ پر نار غم انگلزار کر بیک دے دیکاری بادشاہ کے واسطے کھانا دل کو دیا دے روئی کو جمع شہ دیا جمال الاولیاء کے واسطے رے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے فان فنگ دا سے کا گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشقی عشق انتما کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق کے ہمدا پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تل کو سترا جان کو پر ڈور کر اچھے پیارے دی بدر العلا کے واسطے دو جانے میں میں آنے رسول اللہ کر حضرت علیہ رسول مقتدا کے واسطے کل عطا احمد رضا احمد مسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واستے پور دیا کر سب کا چہرہ حشر میں کبریا شہجیاؤ دینی پیرے کے واسطے آہینا پھر دینی وسط سلام بے سلام پودری اب دو سلام اب کے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سو دے جگے یا خدا اتار کو احمد رضا کے واسطے صدفہ عل آیا کر دیتے اس علم و عمل افنو علم آفیت اس بے ربا کے واسطے امین امل عمین تعالیٰ علی خوبصور سب نام نی ہوں پچا یا عید